فی بی و سبحان اللہ پچھلے, پچھلے رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا ذکر کیا کیونکہ شیطان باوجود علم کے حضرت سیدنا آدم عدم اللہ نبی نب علی ساد السلام کا منکر ہوا آپ کا انکار کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کا اور آج عیسائی مبارکہ میں یہ جو پورا رقو ہے اس میں اور اس سے اگلے رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا یہ یہودی جو ہیں یہ بھی علم والے کہلاتے تھے کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی زیادہ تر آباد تھے اور عیسائی, عیسائی نصرانی جو تھے وہ شام میں آباد تھے شام میں فلسطین میں فلسطین کا علاقہ پہلے شام کا شام ہی کراتا تھا <تصفح> یہ اب جا کے علد علی ہوا <تصفح> تو <تصفح> ان کے پاس جو کتاب تھی اگرچہ محرف تھی تعریف کر چکے تھے ان کے علماء اپنے قلموں سے لکھ چکے تھے لیکن اس کے باوجود کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آکل صدلام کی ختم نبوت کا عقیدہ اس میں لکھا ہوا تھا, <تصفحان <تصفحان> تھا اس میں یہ سارا بیان موجود تھا یہاں تک کہ کریمہ کلِ صاحب السلام کے بال مبارکہ آکل اسلام کی زلفیں جو ہے نا ان کا گھنگریالہ ہونا بھی اس میں موجود تھا آکلام کے چہرے کی رنگت موجود تھی باقی یہ تو حضور کی شان تھی نا آکل اسلام کے اوساف بیان ہوئے تھے اس میں تو یہ بھی موجود تھا کہ عقل شام جس شہر میں آئیں گے وہاں کھجوریں بھی ہوں گی ہاں یہ بھی موجود تھا اس میں تو اگرچہ اس میں بھی تعریف کر چکے تھے لیکن آکیہ صد السلام کے اساف اس میں موجود تھے وہ خود لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے کہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن انہیں ابھی تک بھول یہی تھی کہ انہوں نے پہلے دیکھ چکے تھے کہ حضرت سید یعقوب یقوب علا نبینہ و علیہ سادلام کی اولاد میں سارے نبی آ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے تو انہوں نے یہی تھا کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین جو ہے وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئیں گے, آئیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں آئیں, آئیں گے کیونکہ یہ دو خاندان تھے دو قبیلے تھے ایک بنی اسماعیل اور ایک بنی اسرائیل جی حضرت صاحب علیہ السلام کی اولاد اور دوسری حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جیسے کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو پورے عرب کے لوگ جو ہے نا وہ اسی انتظار میں تھے کہ ہم یہود کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان, ان کے پاس کتاب آسمانی کتاب ہے اور ان ان ہی میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء تشریف لاتے رہے تو یہ علم والے کہلاتے ہیں یہودی جی ہم ان کو دیکھتے ہیں اگر انہوں نے مان لیا تو ہم بھی مان لیں گے اگر یہ انکار کرتے ہیں تو ہم بھی انکار کر دیں گے اب ہوا یہ کہ یہ جتنے بھی تھے یہودی ان کے وڈیرے جو تھے ان سب کو یہ مسئلہ بنا کہ سب سے پہلی تو ان کو خاندانی رقابت لے بیٹھی نا ہاں ہمارا خاندان رہا ہے ہم ان کے خاندان کے نبی کو کیسے مانیں بتائیں کیسے آمکر پاگل ہیں ہم ان کے خاندان کو کیسے مان لیں بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جہاں چاہے وہ اپنا نبی بھیج دے اللہ عالم ہے رسالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے رسالت کا تاج کسے دینا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جسے مناسب سمجھتا ہے ان سے نبی بناتا رہا رب تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا امام بھی جسے جاہا اسے بنایا وہ ہمارے علیہ السلام کو بنایا اس نے تو یہ یہودی جو ہے مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اللہ تبارک نے یعنی اس آئے مبارکہ سے سے اس مضمون اور جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جیسے شیطان پلیدن یہودی بھی اسی طرح پلید ہے شیطان بھی جان بوجھ کر آدم علیہ السلام کا دشمن بنا ہے باوجود علم کے علم تھا شیطان کے پاس جی, جی علم جی تھا شیطان جی کے پاس باوجود علم کے شیطان دشمن بنا ربط کے نبی کا اور یہ جو یہودی تھے یہ بھی علم ہونے کے باوجود دشمن بن گئے اور علم ایسا تھا اب مثال کے طور پر کسی بندے کا بیٹا اچانک سامنے آ جائے تو وہ بندہ غور کرے گا یار ناک اس کا دیکھوں ناک وہی ہے یا نہیں منہ اس کا دیکھوں وہ جناب اس کا کان وہی لگتے ہیں یا نہیں سامنے آتی آنند فانند ذہن میں آ جائے گا نا یہ میرا بیٹا ہے ہے یا نہیں ہزاروں بچے اس کے سامنے گھوم رہے ہوں اپنے بچے کو پہچان جائے گا ہے یا نہیں دیکھیں نا, نا. کسی جگہ پہ آپ جائیں اور ایک بچہ جو ہے وہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہو ساٹھ ستر عورتیں جناب ساتھ کام کر رہی ہوں وہ بچہ جو ہے وہ اچانک کہے امی ماں کو پکارے تو بتائیں کوئی بیوقوف بندہ ہی حیران ہوگا یار ڈیڑھ سو دو سو عورتیں ہیں پچاس ستر عورتیں ہیں تو یہ ساری مائیں ہوں گی تو ہر ایک عورت بول پڑے گی ہر ایک عورت بول پڑے گی کہ میرا میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے ہر ایک عورت بولے گی اسی کی ماں بولے گی حالانکہ بچہ تو اس نے ماں لفظ کہا ہے ماں تو لفظ مشترک ہے سب کے لیے سب کو ماں ہی کہا جاتا ہے اس کے باوجود اس کی ماں ہی کیوں بولی اسے پتہ تھا یہ جو آواز ہے یہ میرے بیٹے کی ہے تو بیٹوں کی آواز کو لوگ پہچانتے ہیں تو رفت بارک وطال فون ہو کما یار فون بنا رفت بارک وطالعہ یہ میرے حبیب کو ایسی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے اوساف آکل صد اسلام کے رب تعالی نے ان کی کتابوں میں بیان فرمایا ان کی کتاب تورات شریف میں بیان فرمائے کہ ایک ایک چیز واضح تھی اور آیا تھی ان کے سامنے کوئی اس میں جناب پردے والی بات نہ تھی والی سارا دیکھتے تھے وہ پکی کھجورے چنتے تھے تو کسی نے دوڑتا ہوا بندہ آیا اس نے کہا وہ لمبی تشریف لے آئے مدینے کہتے ہیں میں اوپر سے کھجورے چن رہا تھا میری پھپھو نیچے جمع کر رہی تھی میں نے اوپر رسہ باندھ سے نا یہاں کمر میں تو کہتے ہیں میں نے اوپر ہی نا ہاتھ چھوڑ کے زور سے اللہ اکبر کہا میری پھپھو کہنے لگی اتنا تو موس علیہ السلام آ جاتے تجھے خوشی نہ ہوتی ہے جتنی تجھے ان کے آنے کی خوشی ہو رہی یہ کیا ہوا میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا اما یہ بھی انہیں بھائی ہیں یہ بھی موس علی السلام کے ہی بھائی ہیں ہاں جو مشن ان کا تھا وہی وہ مشن ان کا ہے ہاں وہ نبی بن کے تھے یہ نبیوں کے بھی تاجدار بن کے آئے بتائیں بھائی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور دوڑا سیدھا جناب آکال شام کے پاس آیا دیکھا تو اکال شام گفتگو فرما رہے تھے آکل شام یہ فرما رہے تھے رات کو جب لوگ سوئے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو جو بندہ جانتا ہو نہ جانتا ہو ہر ایک کو سلام کیا کرو اور فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو یہ تین چار چیزیں حضور نے بیان فرمائی آخر, آخر میں آکل شام نے فرمایا جو بھی بندہ یہ کام کرے گا سیدھا جنت جائے گا کہتے میں اکال ستم کو دیکھ کے پہچان گیا کیونکہ کتاب پڑھی ہوئی تھی دیکھے ہوئے تھے اب یہ کی پلیدگی بھی دیکھ لیں آقا میرے بارے میں اگر پوچھ رہے نا یہ بلائے میں کیسا بندہ تو پھر وہ کہنے لگے مجھے آپ چھپا دیں کہیں ساتھی کوئی جگہ تھی اوٹ والی حضرت وہی وہ بیٹھ گئے تو عکل صاحب نے یہودیوں کے وڈیروں کو بلایا وہ آئے عکل صاحب نے مایا کہ عبداللہ بن سلام کا تمہارے ہاں کیا مقام ہے وہ کہنے لگے کہ وہ بھی کریم اس کا ابا بھی کریم اس کا ابا بھی کریم سارا عزت والا خاندان ہے ان کا پورا ٹبر کریم لوگوں کا ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا کوئی علم ہی ہے ان کے پاس انہوں نے کہا وہ بھی عالم اس کا ابا بھی عالم اس کا ابا بھی عالم اس کا ابا بھی, بھی عالم سانس پھوڑنے لگ گئی کہ سارے, سارے کے سارے عالم ہے اکل صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر ان کا وہ نہیں پڑتا کبھی بھی یہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جب حضرت عبداللہ نے پڑھا نہیں جی وہ کہنے لگے یہ بھی بتمیز یہ بھی گھٹیا اس کا ابا بھی گھٹیا اس کا ابا بھی یہ سارا خاندان ان کا ایسا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بندے صحیح نہیں دیکھیں یہ یہودیوں کی سفت ہے ابھی پاؤں نہیں اٹھایا وہاں سے جسے کریم ابن کریم علامہ ابن علامہ کہہ رہے تھے اور اسی کے بارے میں ایسے نازیبا اور گھٹیا الفاظ بولنے لگے کمی نے لئیم کا لفظ بولا لئیم گھٹیا بندے کو کہتے ہیں بتائیں بھائی ایسے بھی جلیل ہوتے ہیں جہان میں کہ بندہ حق کا ہی دشمن ہو جائے جان بوجھ کر حق کا دشمن بننا یہ یہودیوں کی سفت ہے دیکھیں جی رب بارہ گوتا نے ارشا فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم یہ ذهن میں رہے بنی جو ہے نا یہ بنین کا اصل میں لفظ بنین ہے ابنا بھی جمع آتی ہے ابن کی اور بنی بنین بھی بنین جو ہے وہ بیٹوں کو کہتے ہیں اور یہاں پر اضافت کی وجہ سے بنین کی آخری نون جو ہے وہ حذف ہو گئی گر گئی اسرائیل جو ہے یہ ہے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یقوب علیہ السلام کا نام ہے اپ کا لقب ہے یاقوب کمانا ہوتا ہے پیچھے آنے والا یعقوب علیہ شام دو بھائی تھے سوب اور یعقوب یہ دونوں اکٹھے اکٹھے اکٹھے ہی پیدا ہوئے ہوئے اور ایک میں دفن ہوئے یہ جب پیدا ہونے لگے نا تو اندر ماں کے پیٹ میں کیا رہے تھے یہ کہنے لگے میں پہلے جاتا ہوں یہ کہنے لگے میں پہلے جاتا ہوں اور ماں سن رہی ماں سن رہی ہیں ہے جی ماں سن رہی ہے بات کہ اندر کیا مذاکرہ چل رہا ہے ان کا اور یسوب جو ہے ان نے جلدی کی وہ پہلے آ دنیا میں یعقوب بعد میں آئے یسو کا معنی ہوتا ہے نافرمان میں تجھے اتنا بھی صبر نہیں آیا ماں کوئی تکلیف دے دی ہے تم نے اس کا نام تھا یسوب اور یعقوب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا یعقوب کا معنی کیا ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والا یا پیچھے رہنے والا تو یعقوب علیہ السلام جو ہے آپ کا مصر میں انتقال ہوا مثال شریف فرمایا آپ نے وہاں سے یوسف علیہ السلام السلام اٹھا کر کے لائے ملک شام ملکی اگر سوب رہتے تھے ان کے بھائی رہتے تھے اور پھر انہیں کی کٹھی، کٹھی ایک ہی قبر کے اندر تو ہوئی تو ان کا نام تھا جی اسرائیل اسرا کا معنی ہوتا ہے عبرانی زبان میں عبد اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ عربی زبان میں ترجمہ کیا بنے گا عبداللہ اور ہماری زبان میں ترجمہ کریں تو اللہ کا بندہ جی یہاں پر اب دیکھیں وہ سارے جو یہودی تھے مدینے کے وہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعنی یعقوب علیہ السلام کے سگے بیٹے تھوڑی تھے وہ تو ان کے پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے پتہ نہیں کیا سے کیا آگے یہ ہماری جو زبان ہے یہ بھی ختم ہو جائے کہ انہیں کیا کہیں جیسے آج ہمیں بنی آدم کہتے ہیں آدم کے بیٹے تو ہم حضرت آدم کے ڈائریکٹ بیٹے تو نہیں ہیں نا انہی کی نسل میں سے ہے انہی کی اولاد, اولاد, اولاد میں سے ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے اولاد ہیں ہاں انگریزوں کی طرف باندر کے بچے نہیں ہیں مالک کا فضل ہے جس پر چاہے برما دے یہ وہ زلیل جو تھا نا جس نے یہ نظریہ پیش کیا تو اس نے کہا کہ اس کا بیٹا آیا گھر تو وہ کہنے لگا ابا میں جس کو بھی کہتا ہوں کہ ہم باندر کے بچے ہیں لوگ نہیں مانتے اس نے کہا بچے تو مانتا یا نہیں مانتا اس نے کہا میں تو مانتا ہوں انہوں نے کہا بچے پاس تو ماننے رکھ لوگ مانے نہ مانے اس نے کہا میری اولاد اور آئے گی وہ مانے گی اس کا سگا بیٹا مانتا تھا اور کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ ہم باندر کے بچے ہیں لیکن آج سارے مان رہے ہیں وہ کیا جناب سکول ہندوستان کا ہو وہ بنگلہ دیش کا ہو وہ پاکستان کا ہو وہ اکسفورڈ یونیورسٹی ہو ہر جگہ اس دلیل کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں ہم باندر کی اولاد ہیں بتائیں یار جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے وہ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا گستاخ ہے کہ نہیں جو باندر کی اولاد کہہ رہا ہے انسانوں کو اچھا ہمیں نہ ہم کو کہ پاگلوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں جی باندر سے ارتقا کرتے ہوئے ارتقای منازل اور مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن گیا وہ ایک ہی باندر سے انسان بنے باقی باندر کیوں نہیں بنتے ہیں وہ بھی تو بناؤ نا یار تمہارے برادری بڑے یہ امام بری سرکار چلے جائیں اسلام آباد وہاں کتنے باندر ہوتے ہیں بندر اللہ اکبر اتنے باندر ایک جگہ لنگر بڑھ رہا تھا ہم گئے وہاں نا بڑے بھی ہم بھی ہر دربار کو جفا ڈالتے رہے ہم گئے وہاں تو ایک لڑکا تھا وہ بڑا کپتان تھا اس نے چار پانچ چھاپر لے لی لنگر کے باقیوں کو ملا ہی نہیں دو تین کھا لیا کھا لیے جناب لے کے جا رہا ہے نا ہاتھ کے مجھے بھی دو لنگر کھا رہا میں ایک شاپر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس طرح دوسرے ہاتھ سے اس طرح دینے لگا اسے ایک شاپر لنگر کا تو اس باندر نے کیا کیا جی ایک ہاتھ اوپر پکڑا تو وہ ہاتھ لے کے پڑے تھے وہ بھی چھینک بھاگ گیا میں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ بھی پڑھا لکھا ہے جی اسلام آباد قریب پڑتا ہے نا اسمبلی وہاں قریب ہے تو اسے یہ بھی متاثر ہیں بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہیں یہ نہیں کہا اے یہودیو بلکہ رب تبارک وطالعہ نے ان کے ابا جان دادا جان حضرت یعقوب علیہ ساد اسلام کا نام لے کے کہا میں تم یاقوب کے بیٹے ہو رب کے نبی کے بیٹے ہو اور تمہارا تمہارے تو یہ ذمے بنتا تھا کام کہ تم رب تبارک کو کے نبی علیہ صاحب السلام نے جیسے لانے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بنی اسرائیل کہنے میں ان کو تنبیہ ہے اور بہت بڑی تنبیہ ہے میں تم کیا کرتے پھرتے ہو تمہارے تو ذمہ جاتے ہو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, جاتے رب کے نبی کے نبی کے بیٹے ہو کر تم ایسی ہر دن کرتے پھر ثاب ہوا کہ آج جو ہے نا آج, آج, آج بھی جو رسول علیہ کی اولاد ہے نا وہ بنسبت دوسروں کے, ان کے ذمہ زیادہ کام بندے کہ حضور کے دین کا کام کریں حقیقت رسول کے دین کا کام کریں لیکن انہوں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا ہے جی مکہ شریف میں سلطنت عثمانیہ جو تھی نا وہاں پر سلطنت عثمانیہ والے ایسے رسول اللہ علیہ السلام کے عاشق تھے مدینہ شریف اور مکہ شریف جب بھی انہوں نے جب سے سلطنت عثمانیہ بنی ہے تب سے انہوں نے اس کی خدمت اس یعنی جسے افسر مقرر کیا نا انہوں نے وہ سید کو ہی مقرر کرتے تھے مدینہ شریف مکہ شریف میں وہ کہہ دیتے تھے کہ رسول اللہ علیہ صدل کا خاص علاقہ ہے یہاں حضور رہے ہیں تو یہاں کی نوکری بھی حضور کی آل اعلی کرے گی ہاں یہ وہی وہ کریں گے بس تو جو بھی وہاں خادم ہوتا یعنی کہ ارمین شریف ہے کہ جسے خدمت یعنی گورنر جو ہوتا اسے شریف مکہ کہا جاتا تھا یعنی کہ ہمارے یہاں سید کہتے ہیں وہاں شریف کہتے ہیں سید کو وہاں سید کو کیا کہتے ہیں شریف کہتے ہیں ہمارے یہاں سید کہتے ہیں عرب میں آج بھی سیدوں کو شریف کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی سید نہیں کہتے वहां تو وہ حضرت شریف مکہ اس کا نام بھی حسین تھا اس کا نام بھی حسین تھا جب برطانیہ نے وہاں ظلم کیے. اور اس وہ سید ہو کر اپنے آپ کو سید کہتا تھا اس نے سلطنت عثمانی کے ساتھ غداری کی سلطنت عثمانی کے ساتھ غداری کی اور اس نے وہاں پر کیا حرکت کی یار تو, تو نبی کا بیٹا تھا تو اپنے نبی کے نانے کے اپنے نانے کے دین کے ساتھ غداری کر رہا سلطنت عثمانیاں ختم کروائی کعبے پر گولیاں چلوائی اس نے آکل صحت اسلام کے روزہ مبارکہ پر گولیاں چلی اندر والا حصہ تھا وہاں گولیاں لگی ہوئی مسئر سب سے پہلا قتل مدینشی میں آکلام کی مسیا میں اذان دینے والے موزن کو بےچارا نبینا تھا اسے قتل کیا گیا اسی شریف مکہ نے گھٹ جوڑ کیا برطانیہ کے ساتھ پیسے لے دے کے اس نے کہا ٹھیک ہے چڑھائی کر دو یہ ایک سنی کی حکومت تھی اس وقت دوسری سنی کی حکومت یہاں تھی بہادر شاہ ظفر مغلی خاندان مغل خاندان جو تھا وہ یہاں پہ بھی غداری دو بندوں نے کی وہ بھی اپنے آپ کو سید کہتے تھے میر جعفر اور میر سادق یہ دو بھائی تھے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ان سے پیسے لیے وہ وہاں یہاں حکومت ختم کروا دی اہل سنت کی اہل اسلام کی حکومت دیا اسلام کی حکومت وہ ختم کروا دی انہوں نے مسلمانوں کی حکومت دی اسلام کی اگر نہ بھی کہیں یعنی خلافت نہ ہی کہیں اسے لیکن تھے تو مسلمان کافروں کو تو دبا کے رکھا تھا انہوں نے مشرق ظلم تو نہیں کرتے تھے جس طرح آج یہ مودی چمودی چوڑا جو ہے اس کے جناب لوچے پاڑے جو ہیں علیہ اسلام پر ظلم کرتے پھرتے ہیں مساجد کو گراتے پھرتے ہیں مساجد میں آگ لگا آگے لگا رہے ہیں علیہ اسلام کی بیٹوں بیٹیوں اور بہنوں کے برکے نوچ رہے ہیں کمینے یہ تو حال نہیں تھا کم از کم مسلمانوں کے ساتھ یاد دو بندوں نے جنہوں نے حکم علیہ السلام کی حکومت ختم کرائی اپنے آپ کو سید کر میر جعفر اور میر قاضی میر سادے اسے کہتے تھے وہ دونوں بندے جب انہوں نے حکومت ختم کروا دی یہاں پہ انگریز کا پورا تسلط ہو گیا اس وقت انہوں نے نے جو سونا سونا دیا تھا نا انہیں وہ سونا لے کر کے نے کے کے انگریزوں پگھلایا پگھلانے بعد ان دونوں کے میں ڈالا یہ کہتے ہوئے زلیلو تم اپنے نانے کے دین کے وفادار نہیں ہو ہمارے وفادار کیسے رہو گے یہ انگریزوں نے کیا وہ سونا پگھلا کے ان دونوں کے منہ میں ڈالا تو اندر سے سارے کے سارے جل گئے اس طرح دونوں مار ہے میر جس بندے نے فلمیں ڈرامے بنانے کا سارا نظام اس کا نام بھی حضرت اکدر سید ذوال حسین بخاری ہے وہ بھی سید صاحب بتائیں سیدو تمہارا کام یہ نہیں ہے تمہارا کام وہ ہے جو سعید رسول مارا ربی نے کیا ہے تمہارا کام وہ ہے جو حضرت سعید خواجہ کیا ہے تمہارا کام وہ ہے جو سید داتا نے کیا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے آج تم ہی نانے کے دین کے غدار بن گئے ہو تم ہی نانے کے دین کے دشمن بن گئے ہو یہ نوبت رب نے کہا یا بنی اسلائی کرو میں تو نبی کے بیٹو اسرائیل کے یعقوب کے بیٹو کیا کر رہے ہو تم اذکروا اسم اور یاد کرو میری نعمتیں جو تم پر ہیں میری جو نعمتیں تم پر وہ یاد کرو وہ نعمتیں آگے بیان ہوں گی اللہ تعالیٰ نے من و سلبہ اتارا آسمان سے کھانا بھیجا ان کے لیے ایک بادل بھیجے جنہیں برسایا کرتا تھا فرعون سے فرون کے ظلم سے نجات دلائی رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ موسل کے میتھا فرمائی اور بھی بہت سارے انعام ہیں آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ رب اللہ نے فرمایا واؤفی بے کم تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا پورا کروں گا رب کا عہد کیا تھا رب کا عہد یہ تھا جب نبی آخر ضمہ آ جائے نا تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے تم نے اس کی غلامی میں آنا ہے یہ رب کا تھا رب تعالی نے یہ یاد لیا تھا علیہ موسلسل کے واسطے سے موسلی علیہ السلام نے ان کے بعد دوسرے انبیاء نے جو بنی اسرائیل میں آتے رہے چار ہزار امبیا موس علی السلام کے بعد تشریف لائے اور سارے کے سارے بنی اسرائیل میں ہی آئے اور ہر نبی نے یہ دعوت دی کہ نبی اگر الزام آئیں گے تم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوں ہر نبی نے یہ دعوت دی تو بتائیں جس نبی اکر الزما کے آنے کی اتنے انبیاء دعوت دیں اتنے انبیاء ان پر ایمان لانے کا حکم کریں پھر یہودی خود کوڑے کا کوڑا رہے اب تار گوتارنیشا پر میا جی دیکھیں میں باہ تم میرا پورا کرو اوفی کم میں تمہارا حد پورا کروں گا میں تمہاری ہوں, عزت دوبارہ بحال کر دوں گا ہاں تمہاری بلدن عزت کے جھنڈے گاڑ دوں گا میں ہر طرف تمہارا ہی نام ہوگا کہ یہ علماء یہود ہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے آج بتائیں جی یہاں بیٹھ کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بھی تو انہی میں سے تھے آج ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور کیسے انداز میں آکل کے امتی ان کا ذکر کر کرتے ہیں آگے دیکھیں جی رب رفتار کو نے فرمایا وہ فراہ ب تم مجھے ہی سے ڈرو آپ مجھ سے ڈرو سیدھے ہوئے ہو تم میرے محبوب شام بھی ختم نبوت کے قیدی کو مان لو تم آگے دیکھیں جی رب رفتار نے رشا فرمایا مصدکلی مامحکم میں جو تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا مصد کل مامحکم یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے اگرچہ وہ حرف ہے لیکن اس کے اندر وہ مسائل موجود ہے قرآن کریم میں وہ مسائل ہیں جو تمہاری کتاب میں موجود مسائل کو سچا کہتے ہیں تمہارے نبی موس علیہ السلام کو سچا کہتا ہے قرآن ان کے واقعات کو بیان کرتا ہے قرآن تمہارے نبی یقوب علیہ السلام کو قرآن سچا کہتا ہے تمہارے نبی علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد میں نبی ہوئے ان سب کو سچا کہتا ہے اتنے سارے تمہارے عقائد ان کو سچا کہتا ہے قرآن تو فرما رو بیمان تو ایمان لاس پر جو میں نے اب ان کو چیز آڑے آئی یہودیوں کو آگے بیان ہو رہا ہے اسی مبارکا میں رفتار نے فرمایا جی؟, جی وجہ سے انہوں نے انکار کیا جی؟, جی وہ انکار جو یہودیوں کے لیے سبب بنا تھا جو سبب تھا ان کے انکار کا آج بھی ہمارے مولوی پیر جو ہیں اسی سبب سے ہی دین کا انکار کر رہے ہیں ہاں یہ آئے مبارکہ دیکھیے اصل میں وجہ یہ تھی ان کو آتے تھے نظر چڑھاوے آتے تھے وہ مولوی تھے نا اس وقت کے پیر تھے انہیں نذرانے آتے تھے وہ لنگر آتے تھے انہیں تو وہ نہیں چاہتے تھے انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ماننے والے جو یہ بھی نظرانہ وہی دیں گے جو کچھ بھی ہے یہ ہم سے بند ہو جائے گا یہ پھر دین اسلام پہ خرچ ہوگا وہ چاہتے نہیں تھے انہیں خطرہ یہی یہ تھا کہ ہمارا لنگر بند ہو جائے گا رب کیا فرماتا ہے ہمیں کہ میرے قرآن کی طرف آؤ وہ کہتے ہیں قرآن کی طرف گئے تو بھوکے مر جائیں گے بولٹے سیدھے مسائل گھڑ کے کتاب سے بدل بدل کے لوگوں کو سکھا دیتے نعوذ باللہ کوئی غریب چوری کر غریب کو بدکاری کر لیتا زنا کر لیتا اسے جناب پکڑ کے جناب رجم کر دیتے مار مار کے پتھر اس کا بھڑکو سے نکال دیتے کوئی امیر کر لیتا اسے گدھے میں بٹھا کے دو چکر لگاتے کہ کافی ہو گیا یہ سزا غریبوں کے لیے اور تھی امیروں کے لیے اور تھی یہ آپ کو بھی مبارک ہو آپ کے ملک میں بھی نافذ ہو چکی ہے ایک بندہ مجھے بن کے جیل میں پڑا ہے دو مہینے پہلے جیل سے باہر وزیر وزیراعظم بن گیا گئے ہاں؟ کیا شان پائی ہے یار نیچے سے لے کر اوپر تک تمام ہمارے اداروں نے پتا نہیں کیا کریں گے یہ حضور کی امت کے ساتھ کتنے مظالم ڈھائیں گے یہ ہاں؟ آپ انٹرنیشنل سادے کو امین بن چکے ہیں توبہ بتائیں بھائی دیکھے جر اب تمہارے کوشا فرمایا فرمایا کہ تم اولین کافر نہ بنو کیا فرمایا اولین کافر نہ بنو تم کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ تم میرے حبیب کریم علیہ صحیح اسلام کا انکار کر کے تم یہود کے علماء کہ لاتے ہو تم میرے حبیب علیہ السلام کا انکار کر کے پہلے کافر نہ بنو کیوں تم انکار کرو گے لوگ تمہیں دیکھ کے انکار کریں گے لوگ تمہیں عالم سمجھتے ہیں لوگ تمہیں علم والا جانتے ہیں تم انکار کرو گے لوگ کہیں گے یار عالم ہو کے انکار کر رہا ہے ہمارا تو انکار کرنا بنتا ہے تمہاری دیکھا دیکھی لوگ انکار کریں گے میرے حبیب کریم علیہ صاحب شام کا تو لہذا اب یہاں پہ کوئی اعتراض یہ نہیں بنتا کہ پہلے تو مشرقین مکہ کے انکار کر چکے تھے ان کا انکار جہالت کی وجہ سے تھا وہ تو جانتے کچھ نہیں تھے کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں مانتے تھے کچھ بھی نہیں مانتے تھے مسئلہ تو ان یہودیوں کا تھا یہ آسمانی کتابیں بھی مانتے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بھی مانتے تھے اور یہی انتظار میں تھے رسول اللہ علیہ کے آنے کے اور مشرقوں کو یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزما آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے تمہاری طبیعت صاف کر دیں گے بتائیں بھائی تو آج حال یہ ہوا کہ وہی یہودی جو ہیں آ کر اس اسلام کا انکار کر رہے ہیں اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی یار کہ عام بندہ جو ہے نا اس کی غلطی عقائد کے بعد میں وہ ہلکی ہوتی ہے عالم غلطی کرے گا وہ بڑی ہوگی کیونکہ لوگ اس کی اتباہ کرتے ہیں لوگ اسے سے مانتے ہیں پیر مولوی جو ہے نا وہ خرابی کرے گا نا عقیدے کے معاملے میں تو اس کی خرابی دور تک جائے گی وہ اگر عقیدہ اپنا بگاڑے گا تو اس کے مرید بھی سارے وہی عقیدہ رکھیں گے حضرت سیدنا امام اعظم ابو کو رضی اللہ تعالیٰ گلی میں جا رہے ہیں آپ کے شگرد بھی ساتھ ہیں آپ کے شگرد بھی ساتھ ہیں گلی میں جاتے ہوئے تھا ایک بچہ جو ہے نا وہاں سے گزرتا تو بے احتیاطی سے چلتا ہوا جا رہا ہے بچہ بچہ چھوٹا سا بے احتیاطی سے چلتا جا رہا ہے امام اعظم کو عنیفردی اللہ نے فرمایا کہ بچے احتیاط سے چلو پھسل جاؤ گے چھوٹا بچہ وہ کہنے لگا حضور میں پے تو میں پسلوں گا آپ اپنا دھیان کریں آپ پھسلے تو حضور کی امت پھسل جائے گی امام اعظم ابو و رضی اللہ نے اسی وقت اپنے شگردوں کو فرمایا وہ گلی میں جاتے وہ فرمایا امام صاحب نے بازار میں جا رہا امام اعظم و رضی اللہ نے وہی میں فرماتے ہیں میرے شگرد سنو میری بات چھوٹے بچے نے آج بڑی بات کی ہے کہ آج کے بعد تم میری بات دیکھو ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث تمہارے پاس پہنچ جائی ہے ایک طرف میری بات ہے تو ہمارے رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کو لینا میری بات کو تم دیوار کے ساتھ مار دینا استاد یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ استاد کہ قرآن کو نہ سننا حدیث کو نہ سننا میں جو بکرا ہوں اسی کو ماننا نا فساد کا کا رکھتے ہیں اس میں نمک لگا کے رکھتے ہیں نمک لگا دیں تو جلدی خراب ہی ہوتی کئی کئی مہینے پڑی رہتی ہے کھال ایسے آیا نہیں حضرت صحیح سے ہم فرماتے ہیں کہ خال جو ہے یہ چیزوں کی یہ نمک جو ہے یہ چیزوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے اگر یہ نمک ہی خراب ہو گیا تو تو آپ فرماتے تھے علماء تم رب تبارک و تعالی کی مخلوق میں مثل نمک ہو تم اپنے آپ کو سیدھا رکھو گا تم خراب ہو گئے تو پھر باقی چیزیں جو تمہاری وجہ سے صحیح ہوتی ہیں وہ کیسے صحیح ہوں گی حضرت عبداللہ بن وارا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے دے دے دے دے جس, جس استاد سے, سے تم پڑھتے ہو نا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عالم کی بھی بات سنا کرو آن آن آن تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا استاد جو تمہیں دے رہا ہے وہ صحیح بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا یہاں تو منع کیا جاتا ہے یہاں روکتے نہیں جی آپ میں جو حضرت کہہ رہا ہوں نا وہی سنیں آپ اور کسی کی بات نہ سنیں نہ یہ رویہ ہمارا نہیں ہے ہاں اگر کوئی عالم سمجھتا ہے کہ جو دوسرا بات کر رہا ہے وہ درست بات نہیں کر رہا جناب گفتگو میں مقصد ہو دعوت خاص دعوت ہے تو پھر بھی آڑے آئے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ اس میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے سمجھا ہے مسئلہ اچھا یہودیوں کا ایک مسئلہ آگے آ رہا ہے خیر یہ آئے مبارکہ دیکھیں اللہ تعالی نے بدلے میں میری آیتیں نہ بیچو وہ کیا کرتے تھے لوگوں سے پیسے لے گئے نا جی مسئلے دیا کرتے تھے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غریب آتا تو اس کے لیے سزا اور بیان ہوتی امیر آتا تو اس کے لیے اور بیان ہوتی رب تمہارک بتا تھوڑے تھوڑے پیسوں کے تم میرا دن بتاتے پھرتے ہو یہ کیا ہو گیا تمہیں آگے فرمایا رب تبارک و تعالی رفتبار کو آج تعالی نے دی دینا اپنے قرآن کی باقی میرے قرآن پر ایمان لاؤ اور میری آیتوں کو نہ بیچو تم جی یہودی بھی اس وقت روٹی کی فکر میں قرآن کو قبول نہیں کر رہا تھا یہودی بھی روٹی کی فکر میں کہہ رہا تھا نذرانے بند ہو جائیں گے اگر میں قرآن کی طرف آ گیا رسول اللہ علیہ سلام کے دین کی طرف آ گیا تو بتائیں یار آج کا مسلمان جو وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا قرآن پڑیں گے تو بھوکے مر جائیں گے کہ نہیں سمجھا مسئلہ. مسئلہ تو بتائیں یار یہودی نے جو آج سے سو سال ڈیڑھ سو سال پہلے بیٹھ کے لاڈ مے نے پلاننگ کی تھی کہ ان کو قرآن سے دور کیا جائے قرآن کے قریب آئیں گے تو جہاد کریں گے قرآن کے قریب آئیں گے تو نبی کی ناموس پر پیرا دیں گے ان کو رب تبارک کو تعالیٰ کے قرآن سے دور کیا جائے ان کو فرنگی نظریات اور اس کی تعلیمات کے قریب کیا جائے یہ ہوں مسلمان لیکن گلے میں ٹائی پہن کے عیسل صدام کے قتل ہونے کا یہ اعلان کرتے پھر <سلام> جی یہ پھر اپنی شکل و صورت جناب یہ عیسائیوں والی بنا لیں یہودیوں والی بنا لیں بیٹھے مسلمان ہوں مسجد میں بیٹھے ہوں ممبر میں بیٹھے ہوں اور وہیں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ یہودی بڑے ترقی یافتہ ہیں یہودی نے اتنی یونیورسٹیاں بنا لی اتنا یہ کر لیا اتنا وہ کر لیا تو بتائیں جی آج کر رہے ہیں نہیں کر رہے آپ کے ٹی وی پر بیٹھ کے لوگ پروگرام کرتے ہیں اینکر بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں یار یہودی دیکھو کہاں پہنچ گئے ہیں بتائیں بھائی اسرائیل کے یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہودی قرآن کو نہیں مان رہا تھا اس لیے بھوکا مر جاؤں گا آج کا مسلمان جو ہے یہ بھی قرآن کی طرف نہیں آ رہا کہ بھوکا مر جاؤں گا تو بتائیں دونوں میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں جس طرح وہ یہودی چند پیسوں کے دین بدل دیتا تھا آج کا ملہ پیر بھی یہی کر رہا ہے میں جہلوں کی بات کرتا ہوں علماء سو کی بات کرتا ہوں علماء حق کی بات نہیں کر رہا جو آج بھی رسول اللہ صلی السلام کی ممبر کا حق ادا کرتے ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا ہوں میں صرف انہی کی بات کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی السلام کے دین کے لیے ایک مسئلہ میں کھڑا ایک مولی پچاس ہزار روپے تنخواہ لے رہا ہے لیکن رسول اللہ السلام کا دین صحیح طور پہ بیان نہیں کر رہا قرآن بھی بیان کر رہا ہے یار قرآن بیان کر کے میں مٹھی میٹھی باتیں سنا رہا ہے لوگوں کو جناب یہ جو باتیں ہم آپ کے سامنے کھولتے یہ بیان نہیں کرتے وہ لوگ تو بتائیں بھائی تو پھر رسول اللہ علیہ کے دین کو بیچا نہیں بیچا انہوں نے رب کے قرآن کو بیچا نہیں بیچا انہوں نے صرف پچاس ہزار کے بیچ دیا پھر اس یہودی میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا یہیں پہ اینا ڈی ایچ اے کہتے ہیں اسے سے موری صاحب ہے مفتی صاحب ہے وہ وہاں کا خطیب ہے بڑا, بڑا کپتان و... ہے وہ او... کیا کہتے ہیں وڈیرے چا... کو کہتے ہیں انچارج ہے موریوں کا وہاں لنگور قادیانی گستاخی کی وجہ سے جیل میں تھا آکل السلام کی گستاخی پر مبنی کتابیں اس نے بیچی حضور کی حور گسا کتابیں بیچی مسلمانوں نے پکڑ کے اس پر پرچہ کروایا جیل چلا گیا شیطان خان کی حکومت آئی اسے انہوں نے آزاد کیا سیدھا امریکہ جا پہنچا یہاں پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں کہ لنگورا کہاں ہے اسے شکور کہتے تھے شکورا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جناب وہ کہاں ہے ایک ویڈیو اچانک وائرل ہوتی ہے کہ سلمان تصیر کا بیٹا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بیٹھا ہے وہ لنگور بھی وہاں بیٹھا ہے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چوگلی لگا رہا ہے مسلمانوں کی مجھ پہ ظلم کرتے ہیں ہم بھی ظلم کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بتائیں بھائی یہ ہال کیا انہوں نے جناب, جناب, جناب وہاں جا پہنچے جناب جناب یہ مرزائی اور کادیانی جو ہے کیسی انہوں نے حرکتیں کی تو یہ حال انہوں نے ایسے نہیں کیا بھائی یہ حال بھی کسی وجہ سے کیا انہوں نے اس وقت میں نے مولی صاحب کو فون کیا اب ہر طرف یہی مسئلہ چلا ہوا ہے کہ ہر عالم جو ہے اسے یہ جس نے بکواس کی تھی کہ جناب وہ رسول اللہ کی گستاخی پر اپنی کتابیں بیچ رہا ہے یہاں لوگوں کو بانٹ رہا ہے اور مسلمانوں نے پکڑ کے جیل دے دیا تو پھر سے اسے ظلم کہہ رہا ہے یعنی گستاخی صحیح ہے اس کا قانونی رائٹ ہے لیکن اسے پکڑوانا اور اسے جیل دینا یہ ظلم ہے میں نے اس مول صاحب سے فون پہ پوچھا میں نے کہا جی آج آپ کس موضوع پہ بیان کر رہے ہیں کہنے لگا جی اسلام میں شجر کاری کا ثواب درخت لگانے کا ثواب کیا ہے اسلام میں بتائیں بھائی اس نے پچاس ہزار روپئے میں رسول اللہ کا دین بیچا نہیں بیچا جس وقت یعنی کہ امت مسلما پر اور خاص طور پہ عقیدۂ ختم نہ مسل نہ موسری سالت پر قافلوں کی طرف سے ایک آفت آنے کے چکر میں آفت آنے والی تھی ڈونلڈ ٹرمپ لانتی بندت آپ کو پتا ہے ایک آفت آنے والی تھی علیہ آل السلام پر تو این اس وقت کے اندر معلوم یہ بیان کر رہا ہوں تو کیا فرمایا ربطار نے بالا تشترو بھی آیا تھی سمن کلیلہ میں او یہودیو میری آیتوں کو تھوڑے پیسے لے کے نہ بھیجوں تمہیں نہیں پتا میرا کلام کتنا قیمتی ہے میرے کلام کی شان کیا ہے اگر یہ فتقون اور تم مجھ ہی سے ڈرو ہاں تقوی اختیار کرو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو گے میں تمہیں وہاں سے روٹی عطا فرماؤں گا تمہیں وہاں میں گمان ہی نہیں ہوگا رب کے قرآن میں بات رب کے قرآن میں بات ہے تقلّہ اللہ مکرجم یار ہے لا رب تبارک و تعالی میں جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے نا میں اس کے لیے پھر ایسا راستہ کھول دیتا ہوں رزق کا اسے گمان ہی نہیں ہوتا کہاں کہاں سے آ رہا ہے بلاندارد بلاندارد اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق فکر